السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. نحمده ونسلی علی رسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لي صدری صبری ویسرلی امری من لسانی قولی یہ بتائیے کہ جادو کا شرک سے کیا تعلق ہے ہم شرک کا باپ پڑھ رہے تھے تو اس کا ذیلی باپ ہے جادو کیا کنیکشن یعنی جادو میں کچھ ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شرک کے ضمن میں آتے ہیں جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے جیسے شیاطین وغیرہ اور اللہ تعالیٰ کی صفت تصرف جو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے یہ طاقت ہے مختلف کاموں میں تصرف کی وہ دوسروں سے منسوخ کر دی جاتی بعض اوقات جادوگر یہ بھی شو کرتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں اپنے آپ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں دوسروں کو نفع یا نقصان پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جادو کے ذریعے کوئی چیز حاصل کر لیں گے یا پھر کسی کو کوئی نقصان دے سکیں گے حالانکہ ایسا ممکن نہیں جب تک کہ اللہ تعالی نہ چاہے تو دراصل اس میں بہت سا عقیدے کا بگاڑ ہے جادوگروں کے علاوہ اور کن کے پاس جانا شرک کا سبب بن سکتا ہے کاہن کاہن کس کو کہتے ہیں مثلاً جو غیب کی خبریں دیتے ہیں پیشن گوئیاں جو کر رہے ہوتے ہیں پھر غیب کی خبریں دینے والوں میں کون کون شامل ہیں نجومی نجومی کیا کرتے ہیں وہ کس کے ذریعے خبریں پہنچاتے ستاروں کو ذریعہ بناتے ہیں ستاروں کی رفتار یا مختلف سٹارز یا جو سیارے ہوتے ہیں ان کے ذریعے برج جو بروج صورت بروج سے اس میں ہاں تو کوئی ایسی ذکر نہیں اور کون ہوتے ہیں جن کے پاس جا کر انسان شرک کا مرتکب ہوتا ہے فال گیر یعنی جو فال نکالتے ہیں فال کے لیے کس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے پرندے طوطا وغیرہ کو اچھا اور پامسٹ یس yes. جو ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں. اس میں کیا برائی ہے ہاتھ کی لکیریں دیکھنا تو ایک سائنس ہے ایک علم ہے ایک فن ہے تو اس کا کیا تعلق ہے شرک سے جی مستقبل کے بارے میں کسی بھی چیز کے علم کا دعوی کرنا درست نہیں کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ماں تدری نفسن ماں تک کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے لکھا ہے قرآن میں کس صورت میں یہ صورت لقمان اس کے آخر میں آتا ہے تو جب اللہ ہی کو پتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے تو ہم کسی کے آگے کیوں ہاتھ پھیلا کے اپنا حال وہاں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور کون سا طریقہ ہوتا ہے رومال یا جائچے بنانے والے وہ کیا کرتے ہیں لکیریں کھینچ کے ڈبیاں بازوقت بناتے ہیں اور اس میں نشان لگاتے ہیں میر اور پھر جو آخر میں آ کے پتا چلتا ہے کہ اگر ایک ڈبی خالی رہ گئی یا آڈ نمبر نکلا اللہ و عالم طریقہ کیا ہوتا ہے لیکن اس سے بھی غیب کی خبر معلوم کرنا کہ یہ کام ہو یا نہ ہو کرنا بہتر ہے یا نہیں کرنا چاہیے اور کارڈز کے ذریعے اور کیا کرتے ہیں مثلا کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگ کافی کے اوپر تقدیر پڑھ رہے ہوتے ہیں کافی کے کپ پہ کہ اس کے اوپر جو جھاگ بنتی ہے ان لکیروں میں بعض لوگ بالوں میں بال کے کچھ بتاتے ہیں فور دیکھ کے وہ تو چلے پھر بھی فراست اور سمجھداری اور انسان کے چہرے کو ایک دیکھ کے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شریف انسان ہے یا کوئی بدماش ہے وہ علم فراست کہلاتا ہے اس کا غیب سے تعلق نہیں ہوتا وہ صرف چہرے کی ظاہری علامات کو دیکھ کر جیسے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ غریب لوگوں کو جن کو صدقہ دینا چاہیے ان کو کہاں سے پہچانا جائے تاریخ پہچانی دیکھ کے تم پہچان جاؤ گے یعنی ظاہری اثرات سے کچھ پہچانا لیکن اس سے یہ خبریں دینا کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا یہ درست نہیں دیکھیے کوئی بھی جو کسی چیز کا دعویٰ کرے نا اس کو ایک ہی جملہ بولا کرے قل ہاتھو برہا ان تم اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ہمیں کوئی دلیل دے دو ہم بھی مان جائیں گے ہمیں کوئی مشکل نہیں اور اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو کیا کسی انسان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ کسی کی تباہی کا فیصلہ کرے کیا آپ کو وہ حدیث معلوم ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے بارے میں کہے کہ وہ تباہ ہو گیا وہ خود اس سب سے بڑھ کے ہلاک ہونے ہیں ہمیں کسی کے بارے میں بھی کوئی حق نہیں دیا گیا کہ ہم اس کے مستقبل یا جنت یا جہنم کے فیصلے کریں کہ وہ کہاں جانے والا ہے یا اس پہ کیا گزرنے والی اصل چیز یہی ہے کہ آپ کے پاس معیار ہونا چاہیے اور اس کے مطابق آپ پھر چیزوں کو پرکھیں جی آداد سے آداد جی علم الاداد سے بھی لوگ کچھ مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں ڈیٹ اف برتھ سے یا ناموں کے حروف کے اعداد کو جمع تفریق کر کے کہ یہ نام رکھنا اچھا ہے یا نہیں ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جی ویدر اپڈیٹس جو ہوتی ہیں یہ اسباب کے ذریعے ہوتی ہیں وہ انہوں نے ایسے آلات اور مشینیں لگائے ہوتے ہیں جس سے وہ دیکھ رہے تھے کہ ہواؤں کا رخ کدھر جا رہا ہے یا سیٹلائٹس کے ذریعے زمین کے اوپر جو مختلف جگہوں سے بادلوں کی موومنٹ ہوتی ہے ان کی رفتار دیکھ کے کچھ اندازہ صرف کیا جاتا ہے کہ کتنے گھنٹے میں کس جگہ تک پہنچ جائے گا تو وہاں بارش ہونے کا امکان ہے یہ علم غیب سے تعلق نہیں رکھتا علم غیب تب ہوتا یہ جب وہ بغیر کسی ذریعہ کے یہ بتاتے کہ بارش ہونے والی مثلا آپ کو بخار ہے اور کوئی شخص صرف دیکھ کے آپ کو کہے کہ آپ کو بخار ہے بغیر کسی کے تو ہاں شکل سے اور چہرے سے اگر وہ کچھ علامات ظاہر ہو رہی ہیں کہ وہ سرخ ہے یہ ایک ڈاکٹر اور تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے تو وہ ایک علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے غائب دانی کا وہ دعویٰ نہیں کر رہا یا وہ تھرمو میٹر لگا کے آپ کو ٹمپریچر بتا رہا تھرمو میٹر لگا کے کوئی اگر بتاتا ہے کہ آپ کو یہ بخار ہے یا فلاں بیماری ہے یا بعض لوگ نبز دیکھ کے بتاتے ہیں تو وہ جو آپ کی ہارٹ بیٹس ہوتی ہیں یہ جسم کے اندر کی گرمی سردی کا جو مزاج ہوتا ہے اس سے بعض بیماریوں کی نشاندہی ہوتی ہے یہ سب اسباب کے ذریعے ہے غیب دانی بدون اسباب یا صرف تیر تکے کے بنا پر کوئی بات کہنے کو کہتے ہیں تو یہ شرط میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو آتا ہے نا پرانے مجید میں کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس جگہ مرے گا کہاں فوت ہوگا کسی کو نہیں پتا کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی موت لکھی ہوتی تو وہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسی طرح کہ کوئی مادہ کیا جنے گی اب بغیر آلات کی مدد کی اگر کوئی یہ دعوی کرتا ہے تو یہ شرک ہے لیکن اگر آلات کے ذریعے کوئی چیز معلوم کرتا ہے تو وہ اندازہ درست بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا جیسے ویدر کی پروڈکشن بازوں کا درست نہیں ہوتی وہ صرف ایک اندازہ ہوتا ہے اور وہ ایک ذریعے سے ہوتا ہے ایک مشین کے ذریعے دیکھ کے بتاتے ہیں جی مثلاً آپ کسی کو دعا دیتے ہیں یا اللہ اس شخص کو صحیح کر دے اللہ اس کو صحت دے اللہ اس کو صحت دے یا اللہ اس کو صحت دے ابھی ان الفاظ میں کیا ہے دعا ہے نا ایک لیکن اردو میں بول رہے ہیں مانگ اللہ ہی سے رہے ہیں تو کوئی بھی ایسا لفظ جس میں اللہ ہی کو پکارا جائے چاہے وہ عربی زبان کا لفظ ہو یا غیر عربی کا اگر اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے پر اثرار الفاظ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک دعائیا الفاظ ہو سکتے ہیں تجربے اور مشاہدے کی بنا پر اگر کسی چیز کا ایک احساس ہو رہا ہو تو ایک اور چیز ہے وہ سبب ہے اس میں ایک جس چیز کے اندر ایک سبب ہے وہ تو ٹھیک ہے نیکسٹ آگے شروع کرتے ہیں درخت پتھر یا قبر وغیرہ سے برکت حاصل کرنا کیا آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جہاں کوئی نیک شخص دفن ہو وہاں برکت ہوتی ہے کیا ہم کسی بھی نیک شخص کے بارے میں یہ دعوی کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی کامیاب ہو گیا اور وہ اپنی قبر کے اندر واقعی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہے کسی کے بارے میں ہم فیصلہ کر سکتے ارشاد بار تعلیٰ ہے ومنات الاخرى اب ذرا تم بتاؤ تم نے کبھی اسلاط اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر غور کیا ہے یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا صفات میں شرک اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الہ تو الہ سے منس اللہ بنایا گیا ہے تو یہ ایک بدھ کو نام دے دیا گیا پھر العضا ہے یہ العزیز جو صفت اللہ کی اس سے مشابے یہ کچھ دیویوں کے نام تھے جو اہل عرب نے رکھے ہوئے تھے النجم کی آیت ہے اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اسلات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر غور کیا ہے کہ ان کی کیا حقیقت ہے جسے ہمارے ہاں مختلف بزرگوں کے اصل نام کے علاوہ کچھ نام ان کو دے دیے جاتے ہیں اور وہ صفاتی نام ہوتے ہیں ان ناموں میں بھی شرک ہوتا ہے مثلاً کسی بزرگ کا کوئی سفاتی نام بتائیے غوث اعظم ان کا اصل نام کیا تھا عبد القادر جیلانی اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے کہ وہ القادر جو اللہ کی صفت ہے ان کے بندے ہیں اور بندوں نے ان کا نام کیا رکھ دیا کہ وہ سب سے بڑے فریادیں سننے والے لوگوں کی مشکل آسان کرنے والے تو یہ کیا ہے دراصل سفاتی شرک ہے صفات میں شرک ہے اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا ہے بہرحال لات کے بارے میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں لات ایک سفید پتھر تھا جس پر خوب نقش و نگار کیا گیا تھا اس کو ایک مکان میں سجا بنا کر رکھا گیا تھا اور اس مکان کے ارد گرد ایک بہت بڑی اور مضبوط چار دیواری بنائی گئی تھی جس کو خوبصورت پردوں سے سجایا گیا تھا اس کے باقاعدہ پجاری اور پروہت تھے یہ اہل صقیف کا بت تھا تمام ارب اس پر فخر کیا کرتے تھے دراصل لات نیک شخص تھا حجاج کرام کو ستو پلایا کرتا جب فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو اپنے مقاصد کے لیے اختیار کر لیا اور آہستہ آہستہ اس کا بت بنا کر پوجا شروع کر دی جناب رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شوبر رضی اللہ عنہ کو اس کے گرانے کے لیے بھیجا انہوں نے پہلے تو اس کو مسمار کیا کیا گرایا اور پھر آگ لگا کر جلا دیا جس طرح بنو سقیف نے پتھر اور قبر دونوں کی الوہیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی عبادت شروع کر دی تھی یعنی پتھر اور قبر کو الہ بنا رکھا تھا اسی طرح آج کل لوگ قبروں پر بڑے بڑے قطبے اور اونچی قبریں بھی بنا لیتے ہیں اور وہاں عبادت شروع کر دیتے ہیں اور جیسے یہ انہوں نے کیا ہوا تھا نا کہ اس کو سجایا ہوا تھا اور پھر پردے لٹکائے ہوئے تھے اور بہت اہتمام کیا ہوا تھا اور لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے اس جگہ سے پھر اسی طرح الوزہ الوزہ کے بارے میں علامہ ابن جریر لکھتے ہیں ایک درخت تھا جس کو چار دیواری میں گھیر لیا گیا تھا اس کو بہت خوبصورت پردوں سے مزین کیا گیا تھا یہ درخت مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک وادن نخلا میں تھا قریش مکہ اس درخت کی بے انتہا عزت اور توقیر کرتے تھے یہ پتھر اور درخت دراصل نشان کے طور پر تھے جن کی دراصل قبریں یا جگہ بنائی گئی تھی لوگوں کی زیارت گاہیں امام نسائی اور ابن مردویہ ابو توفیل سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو سیدنا خالد بن ولید کو وادی نخلا کی طرف بھیجا کے جا کر رزا کو کاٹ دے خالد جب وادی نخلا پہنچے تو دیکھا وہاں تین درخت تھے تینوں کو انہوں نے کاٹ دیا اور مکان کو بالکل مسمار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ جاؤ تم نے کوئی کام نہیں کیا سیدنا خالد دوبارہ وہاں پہنچے تو عزا کے پجاریوں نے انہیں دیکھتے ہی پہاڑ کی پناہ لی اور یا عزا یا عزا کے نعرے بلند کرنے لگے سیدنا خالد اس مقام کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بالکل برہنہ حالت میں ہے ننگی ہے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہی سیدنا خالد نے تلوار کے وار سے اس کا کام تمام کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقع بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی عورت عزا تھی یہی صورت حال اس سے بھی بڑھ کر آج کل اولیا کی قبروں اور مزاروں پر دکھائی دیتی ہے قبروں مزاروں پر رنگ برنگی پٹیاں کپڑے چادریں چراغ عجیب و غریب کرامات کے نسبت اور بجائے عبرت کی جگہ ہونے کے اسے زیارت گاہ میں تبدیل کرنے کا عمل یہ سب سرگرمیاں بظاہر خوبصورت مگر شرک کباب کھول کر اس میں داخل کرنے والی مناد مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان قدید نامی علاقے میں یا قدید نامی علاقہ میں ایک جگہ مشلل ہے یہاں مناد دیوی کا بت نصب تھا خزاں اور خزرت تینوں قبیلوں کا یہ مشترک بت تھا یہ تینوں قبیلے اس کی بہت حد تعظیم و توقیر کرتے تھے حت تک کہ حج کے لیے احرام بھی یہی سے باندھا کرتے یہاں مشرکین آکر بطور تبرک جانور ذبح کرتے اور خون گراتے اور بہاتے فتح مکہ کے رسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس کو گرانے کے لئے بھیجا چنانچہ انہوں نے اسے منہدم کر دیا انبی واقعۃ اللیلیہ قال خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حذاؤ احد بكفر وللمشرکین الصدرہ يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انوات فمررنا بصدره فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بن اسرائيل لموسى اجل لنا اله كما لهم الها قال انكم قوم تجهلون لطر قبن سنقان ابو واقعی بیان کرتے ہیں کہ ہم جنگ ہنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ہنین کی طرف جا رہے تھے ہمارا زمانہ نیا نیا گزرا تھا راستے میں ایک جگہ بیری کا درخت آیا جس کو ذات انواد کہا جاتا تھا مشرقین اس درخت کے پاس بیٹھنا باعث برکت خیال کرتے تھے اور اپنے ہتھیار بھی اس پر لٹکاتے تھے ابو واقد فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے ہم ایک بیری کے درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے آپ سے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان مشرقین کے لیے ذات انواد ہے ہمارے لیے بھی ایک ذات انواد مقرر کر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اللہ اکبر کہا اور فرمایا بخدا تم بالکل وہی بات کہ حضرت مسا سے کہی تھی کہ ہمارے لیے کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہے تو موسیٰ السلام نے فرمایا تم بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو پھر فرمایا تم بھی اگلی امتوں کے طریقہ کار پر چلو گے یعنی جیسے پہلے قوموں نے یہ کام کی تم بھی کرو گی. لات و مناد کے پجاری ان کی عزت اور توقیر کرتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کے پاس آ کر جانوروں کو ذبح کرنا باعث برکت ان کے پاس آ کر دعائیں مانگتے اور ان سے امداد چاہتے تھے اپنی حوائش کی تکمیل کے لیے ان پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے ان سے برکت اور سفارش کی امید رکھتے تھے کیا صالحین کی قبروں پر جا کر تبرک حاصل کرنا جس طرح کے لات و منات کے پجاری کرتے تھے درختوں اور پتھروں سے برکت حاصل کرنا جیسے عزا اور منات کے پرستاروں کا شیوا تھا یکساں نوعیت کا شرک نہیں جو شخص اس دور میں آج کل میں صالحین کی قبروں سے اسی طرح کی توقعات رکھتا ہے یا کسی درخت اور پتھر کی توقیر کرتا ہے یعنی عزت کرتا ہے ان سے مدد کا طالب ہوتا ہے وہ بھی گویا مشرقین عرب کا سا عمل کرتا ہے چنانچہ شجر و حجر یا کسی قبر سے تبرک حاصل کرنے کی نسبت سے دل کو ان کی طرف جھکانا شرک فل عبادات کے زمرے میں آ جاتا ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے تو خلاصہ کیا ہے جس چیز میں برکت اللہ رسول نے نہیں بتائی اس چیز کو باعث برکت سمجھنا کیا ہے درست ہے یا غلط غلط ہے سمپل سبس یہ فارمول ہے آپ کو یاد ہے سلح ادیبیہ کے موقع پر جس درخت کے نیچے بات کی گئی تھی بعد میں اس کو کس نے کٹوایا تھا عدرت عمر نے کیوں کٹوایا تھا آپ کو یہ پتہ چلا تھا کہ لوگ جب جاتے ہیں مکہ کی طرف تو خصوصی طور پر اس کو وزٹ کرتے ہیں اور اس سے ایک طرح سے برکت حاصل کرتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے چونکہ صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہوا تھا اور ان لوگوں کی بہت تعریف ہوئی تھی تو ہم بھی یہاں پہنچ کے کچھ عمل کریں تو اس کو کٹوا دیا گیا تھا چونکہ کسی درخت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں چاہے وہ کسی پیغمبر نے ہی کیوں نہ لگایا ہو یا اس کے نیچے کو خاص عمل ہی کیوں نہ قرار پایا ہو جب تک اللہ تعالی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بتاتے کہ اس چیز سے برکت حاصل کرو ہمیں برکت حاصل کرنے کی سوچنا بھی نہیں چاہیے اسی طرح کیا کسی کی قبر پر جا کر آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہاں شہید دفن ہے مثلا آپ بقی میں بھی جاتے تھے یا شہدائے احد بھی مدینہ سے بہت قریب تھے کیا کبھی آپ نے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہیں بھی کہ جاؤ اور ان اہل قبور یا ان قبروں سے برکت حاصل کرو اگر کوئی ایسی دلیل ملتی ہے تو ہمیں بھی یہ سوچ رکھنی چاہیے اور اگر دلیل نہیں تو ہم خود سے ایسی چیزیں ایجاد نہیں کر سکتے سمپل سی بات ہے دوسری بات یہ کہ یہ طریقہ مشابہت رکھتا ہے کس سے مشرقین عرب کے عمل سے وہ اس طرح کے کام کرتے تھے اب ایک جاہلی دور ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اسلام ہے جس میں روشنی آئی جہاں تاغوت کی آیت آتی ہے نا وہاں آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا آتا ہے اللہ ولی الوی نہ ظلمات و کفر اولیا احمتا یو خرجو نہ ظلمات بالکل اپوزٹ کام ہوتا ہے تو ہمیں دور جاہلیت کے جن اعمال سے اندھیروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا کہ جو لاتا مناد کے پجاری کرتے تھے ہمیں ان چیزوں سے روکا گیا اور آج ہم آپ کی امت میں ہوتے ہوئے وہی کام پھر شروع کر دیں کہ ان چیزوں کو بابرکت سمجھنا شروع کر دیں یا ان سے برکت حاصل کرنا شروع کر دیں تو یہ درست نہ ہوگا اس پر عام طور پر لوگ دلیل لیتے ہیں حضرت ذکری علیہ السلام کی کہ حضرت مریم کو جہاں سے پھل مل رہے تھے اور ان کے پاس رسک آتا تھا تو انہوں نے وہاں جا کر دعا کی تھی کہاں وہ دعا کر رہے تھے ہنالیہ اور اب لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ چونکہ ان لوگوں کی بڑی دعائیں قبول ہوتی تھی تو ہم ان کی قبر کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں یا پھر ان سے کہتے ہیں یا یہ بڑی بابر کا جگہ ہے یہاں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں تو ان دو واقعات میں کیا فرق ہے حضرت زکریا کہاں کھڑے تھے محراب میں کھڑے تھے یعنی مسجد میں کھڑے تھے کیا وہ حضرت مریم کے کمرے میں کھڑے تھے حضرت مریم کے پاس بیٹھ کے دعا کر رہے تھے یا ان سے کوئی برکت حاصل کر رہے تھے پھر کس کو پکار رہے تھے حنال دَعَا دا رَبَّهُ کیا پکارا قال ربی اب لیم اللہ کا گرری یا فرق ہے نا دونوں چیزوں میں اب ہونا کا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب ایک اپرچونٹی دیکھی کہ ایک خاتون کی دعا قبول ہو رہی ہے تو میں بھی کیوں نہ مانگ تو دیر نہیں لگائی وہی مانگ دیر اینڈ دین ہم جو کہتے ہیں نا دیر اینڈ دین انہوں نے بھی دعا مانگ لی کیونکہ جب انسان کوئی ایسی کرامت دیکھتا ہے یا کوئی مزہ دیکھتا ہے تو اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو اس کو دیکھنے سے پہلے ہوتا ہے ایک یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے نا تو جو دعا جتنے زیادہ یقین کے ساتھ مانگی جائے گی اس کی قبولیت کے چانسز اور زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ دعا جب مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو پھر کیا حضرت مریم فوت ہو چکی تھی اس وقت نہیں پھر اگر یہ کہا بھی جائے کہ جی وہ کمرے کے ساتھ ہی تھی وہ جگہ تو اس جگہ کی برکت کس وجہ سے تھی اگر کہیں بھی تو کہ جگہ بابرکت تھی کہ کچھ جگہوں کو اللہ نے بابرکت بھی بنایا قرآن مجید میں آتا ہے کونسی جگہ ہیں بابرکت سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلم من المسجد الحرامی الیلمسجد الاقصال الذي بارکنا حولو اس کے آس پاس کی جگہ کو ہم نے برکت دی گویا مسجد کیسی جگہ ہے بابرکت آپ کو دعا کرنی مسجد چلے جائیں حرم چلے جائیں مسجد میں بیٹھ کے اللہ کو پکاریں تو مسجد اقسہ میں آپ گئے اور مسجد اکسا کا آس پاس کا علاقہ بھی بابرکت ہے جیسے بیت اللہ کے آس پاس کا علاقہ بابرکت ہے لیکن کیا ہمیں کبھی یہ سکھایا گیا کہ ہم بیت اللہ کی برکت حاصل کریں کیا کہا گیا کہ وہاں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے کتنا زیادہ ہو جاتا ہے حرم میں نماز پڑھنے کا برکت کا لفظی معنی کیا ہے زیادہ ہونا بڑھوتری ہونا تو گویا وہاں عبادت کا ثباب بڑھ گیا دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھ گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کے پاس دعا مانگنے اور پھر حجر کے اندر اور پھر ملتزم ان ساری جگہوں کی نشاندہی بھی کر دی نا یہ قبولیت کے مقامات ہیں تو جن مقامات کی آپ نے خود نشاندہی کر دی ہے وہ تو ہم لے لیں گے ایز اٹ از اور جن چیزوں کے بارے میں بتایا نہیں ہے خود سے ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی سوچ نہیں رکھیں گے اس سے دور ہی رہیں گے اسی میں احتیاط ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے کہ اگر مسجد اکثر کے اندر اور اس کے آس پاس برکت ہے اس کا کیا معنی ہے وہاں بھی ایک نماز کا ثواب کتنا ہوتا ہے بڑھنے کا مانا نا برکت بڑھتی ہیں چیزیں سباب بڑھتا ہے ٹھیک ہے ایک نماز کتنی نمازوں کا 500. اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے بھی برکت کی دعا کی تھی کی تھی نا کہ اللہ مبارک بارک فی الدینہ وسا اپنے پیمانوں میں برکت کی دعا کی تھی پھلوں میں برکت کی دعا کی تھی تو کس سے کی تھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے مال اولاد میں برکت دے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ان میں برکت کی دعا کر رہے ہیں نہ کہ ان سے برکت حاصل کرنے کی دعا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کسی چیز میں برکت ہونا اور کسی چیز سے برکت لینا یا کسی چیز سے برکت مانگنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ تو کہیں بھی برکت ڈال سکتے لیکن بندے نہیں اچھا اب برکت کا معنی ہم لوگ کیا لیتے ہیں پھر اس جگہ پہ سجدے کرنے لگتے ہیں پھر اس جگہ پر ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں پھر اس جگہ پر کپڑے پھیرنے لگتے ہیں پھر کپڑے چڑھانے لگتے ہیں پھر مختلف قسم کے کام شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی جگہ کے بارے میں پتہ بھی چلتا ہے کہ با برکت ہے تو وہاں کرنا کیا چاہیے یعنی اس جگہ کو خدا بنا لینا چاہیے کہ یہ ہمیں دے رہی ہے کوئی چیز یہاں سے نکل رہی ہے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آ گئی ہے کیا سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ کانسیپٹ بھی درست ہونا ضروری ہے نا مثلاً مسجد اقسا کے آس پاس اللہ نے برکت ڈالی مراد سے یہ ہے کہ وہاں کی پیداوار اچھی ہوگی وہاں پر خیر و بھلائی کے کام ہوں گے کیونکہ مسجدیں ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں سے خیر پھوٹتی ہے لیکن مسجد زرار بھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو بہت سی چیزیں نیتوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں قبر پرستی جب اسلام میں بداعت کا رواج ہوا تو مسلمانوں نے یہود و نسارہ کی نقل میں قبروں کو پختہ کیا ان پر عمارتیں بنائی اور ان کی پرستش شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبوریادہ بخاری اور مسلم اللہ تعالی یہودیوں اور عیسائیوں پر لانت کرے جنہوں نے اپنے امبیا اور سالحین کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے بعض یعنی ام سلمہ اور ام حبیبہ نے آپ سے حبشہ میں ایک گرجے کا ذکر کیا یعنی چرچ جس کا نام ماریا تھا اور کہا اس میں تصویریں بھی تھی تو آپ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر سجدہ گاہ بنا لیتے یعنی مسجد بنا لیتے پھر اس میں تصویریں بناتے یہ لوگ اللہ کے ہاں سب سے بدتر مخلوق ہے جو قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے جندوبن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا فلا اللہ فلاحمہ خبردار گاہ نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں یعنی قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑنی چاہیے ان تمام احادیث سے واضح ہوا کہ امبیا اور نیک لوگوں کی خبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے اور نہ ان پر کسی قسم کی عمارت قائم کرنی چاہیے جابر فرماتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر قدا علیہ, ان علیہ مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے قبر پر بیٹھنے اور قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا ابھی ایک صحیح حدیث ہے کیا چیز منع ہے پکی کرنا قبر پر بیٹھنا اور قبر پر کوئی بلڈنگ یا عمارت یا کوئی مسجد یا کوئی بھی چیز بنانا اتنی واضح حادیث کے باوجود مسلمانوں میں قبروں پر عمارتیں بنانے کا سلسلہ جاری ہے امام ابو حریفہ کے شاگرد امام محمد فرماتے ہیں ہم ناپسند کرتے ہیں کہ قبر پکی بنائی جائے یا اس کو لیپ کیا جائے یا اس کے پاس مسجد بنائی جائے یا کوئی نشانی رکھی جائے یا اس پر قطبہ لگایا جائے امام مالک فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اللہم لا تجعل قبر یا نہیں عشرق اللہ علاقد اتخذوا قبور اہم مساجدہ اے اللہ میری خبر کو وسن نہ بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں ان اقوام پر اللہ کا غزب اور قہر نازل ہوا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا تھا کتنی سخت بات ہے ان قوموں پر اللہ کا غزب نازل ہوا تھا جنہوں نے یہ کام کیا تھا تو جن علاقوں میں یہ کام ہو رہے ہوں وہاں اللہ کی رحمتیں کیسے برس سکتی ایک اور حدیث میں امت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا لا تتخذو قبری وثن یعبد مسند احمد تم میری خبر کو وسن نہ بناؤ کہ اس کی عبادت شروع ہو جائے اب وسن کیا ہے پرانے مجید میں یہ لفظ آتا ہے اس کی جمع آتی ہے کیا اوثان اوثان وثن کیا معنی ہوتا ہے بت ٹھیک ہے لیکن مورتی اور वसन میں فرق ہوتا ہے ठीक है ایک ہوتی ہے مورتیاں مورتی کیا ہوتی ہے کسی انسانی شکل میں کوئی یا کسی جانور کی شکل کا کوئی اسٹیچو بنانا لیکن وسن جو ہوتا ہے ضروری نہیں کہ جاندار کا ہو بہت دو طرح کے ہوتے ہیں کسی کے نام کی تصویر یا مورتی بنا کر اسے پوجا جائے عربی میں اس کو سنم کہتے ہیں اور اگر کسی جگہ درخت پتھر لکڑی یا کاغذ کو کسی کے نام کا مقرر کر کے پوجا جائیں, مجھے پہلی دفعہ سیریا میں اتفاق ہوا کہ وہاں پر ہم ہاں مختلف مدارس مساجد اور پرانی بلڈنگز دیکھ رہے تھے تو ایک جگہ پر ہم گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا نہ مسجد تھی نہ مدرسہ تھا نہ کچھ اور بس ایک کمرہ سا تھا اور اس کے اندر کچھ کپڑے وغیرہ لٹک رہے تھے تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یہاں کیا ہوتا ہے یعنی نہ یہ مسجد ہے نہ یہ مدرسہ ہے نہ یہ... یعنی یہاں تو کوئی کام ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے فلاں بزرگ گزرے تھے اور انہوں نے یہاں آرام فرمایا تھا تو ہم نے اس جگہ کو یعنی اس کا ایک احاطہ بنا کے متبرک سمجھ کر مخصوص کر دیا ہے اب وہ جگہ لوگوں کی زیارت گاہ بن گئی ہے مزار بن گیا ہے مزار کا مطلب ہوتا ہے جس جگہ کو کسرت سے وزٹ کیا جائے وہ مزار بن گیا ہے کیونکہ میرے معنی میں مزار کا لفظ تھا جیسے کوئی قبر ہوتی ہے نا تو خبر بھی نہیں تھی وہاں مسجد بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا تو وٹ از دس خالی جگہ تو خالی جگہ کو صرف اس لیے بابرکت بنا لیا گیا کہ یہاں سے کوئی نیک شخص گزرا تھا یا وہ یہاں بیٹھا تھا یا بیٹھتا تھا And that's it. اب باقی لوگ جا رہے ہیں وہاں سے کیا لینے برکت لینے آپ دیکھیے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ جہاں سے کوئی نیک شخص گزر جائے یا بیٹھ جائے اس کو تم کر لو اور وہاں پہنچ کر عبادت شروع کر دو اور کچھ لوگ بیٹھ کے وہاں قرآن پڑھنا شروع کر دیں یا کوئی نمازیں پڑھنے لگ جائیں یا کچھ اور کریں دلیل نہیں ہے نا کوئی ہمارا عقیدہ کس پر بیسڈ ہے دلیل پر دلیل کہاں سے ہوگی قرآن سنت بات ختم اچھا ان کاموں سے کیوں روکا گیا جسٹ فار دا سیک فن بھی کیوں نہیں کرنے دیا گیا کیوں نہیں کرنے؟ اس کی کیا حکمت ہے وجہ کیا ہے گناہ ہے اور شرک کا دروازہ کھلتا ہے صد ہے اور اللہ کے حق میں کمی یس yes. اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹ جاتی ہے جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ فلانی قبر کے پاس جا کے دعا قبول ہوگی تو ہم گھر میں تو نماز دل لگا کے نہیں پڑے یہ دعا دل لگا کے نہیں مانگے کہ یہاں تو ہونی نہیں, نہیں چلو وہیں جب جائیں گے تو کر لیں گے جو کرنا ہے جی منافی بھی ہے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی بار بار قرآن مجید میں جو تعریف کی گئی ہے وہ کس صفت کی بنا پر ہے حنیفم مسلمہ وما من یکسو بس ایک اللہ کافی انہوں نے کیا کہا تھا اللہ ونعم الوکیل صرف اللہ کو پکارا تھا کسی اور کو نہیں نہ سورج کو نہ چاند کو نہ ستارے کو نہ کسی اور چیز کو حسبی بھی اللہ الوکیل اللہ تعالی کو دراصل ایسی ہی توحید چاہیے کہ جس میں شر کی آمیزش نہ ہو جس میں انسان کے لیے اللہ ہی کافی ہو اور ایسی خرافات سے اور ایسی چیزوں سے نکال دیا گیا کیونکہ یہ سب وقت مال پیسے کا بھی ضیاع ہے نا مثلاً اگر کوئی جگہ جو انتہائی پرائم لوکیشن پہ ہو اس میں کوئی کام نہ کیا جائے صرف اس لیے روک دی گئی ہو کہ کوئی برکت یہاں سے پھوٹ رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ لوگوں کو ان کے حق سے بھی محروم کرنا ہے نا کہ وہاں کوئی سکول بن سکتا تھا وہاں کوئی اور ایکٹیویٹی ہو سکتی لوگوں کو رہنے کے لیے گھر نہیں مل رہا اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایجپٹ میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سے لوگ قبرستان کے اندر رہ رہے تھے قبرستان کے اندر باقاعدہ آبادیاں میں بھی آپ سرچ کریں تو کئی تصویریں بھی آپ کو ملیں کیوں؟ اس لیے کہ جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے انہوں نے کیا کیا کہ قبرستانوں میں جن لوگوں نے اپنی قبروں کے اوپر کمرے بنا رکھے ہیں انہوں نے ان کمروں کو اپنے رہائش بنا لیا کوئی ایک شخص قبر کے اوپر کمرہ بناتا ہے اب جب تک اس کی اولاد رہے گی وہ ہو سکتا ہے جا کے اس کی سال بعد سفیدی کرا دے یا اس میں کوئی صفائی وغیرہ کرا دے لیکن اگر وہ اولاد ملک سے باہر چلی گئی یا پھر جب لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو ان کے تو اپنے گھر بھی برباد ہونے لگتے ہیں کہاں یہ ہی کہ وہ جو کسی مرے ہوئے کی قبر پر کمرہ انہوں نے بنا کے چھوڑا تھا اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے کسی کو تنخواہ دے اب جب وہ بالکل نان اٹینڈیڈ ہو جاتے ہیں تو پھر جس کا بھی دل چاہتا ہے آ کے وہاں پر رہنے لگ جاتا ہے پیرامڈس جو ہیں وہ بھی دراصل کیا ہیں پیرامڈس احرام مصر جو ہیں ان کے اندر کیا تھا خبر ممیز تھی اتنی بڑی بڑی عمارتیں صرف مردوں کو اندر رکھنے کے لیے زندوں کو گھر نہ ملے اور مردوں کے لیے باقاعدہ عمارتیں بنوا دی جائیں تو یہ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی کیا خیال ہے اکثر جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان نشا کرنے والوں جادوگروں اور ان لوگوں کی ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہوتی بخشش کی دعا تو کسی کے لیے بھی کر سکتے انہیں جب بھی کہیں قبروں کے پاس سے گزریں تو السلام علیکم یہ آلت دیار پڑنا چاہیے وہ کیوں پڑنی چاہیے کس نے سکھائی ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا جو بھی مسلمان فوت ہو اس کے لیے دعا تو کی جا سکتی تھی تو, تو آپ دیکھیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے پیچھے کیا آسار چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے اور مجھے ایک ہرن پسند آ گیا میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور جب ہرن مرا تو میں نے اس کے اوپر ایک اپنا نشان چھوڑ دیا ساری زندگی میرے خلاف کیا گواہی دیتا رہے گا مرنے والے کے آثار ہوتے ہیں کوئی کیا آثار ہوتے ہیں صورت یاسین میں نہیں آتا انحمتا اونک تب ماقدمو و آسار ہوں تو ان کو آثار قدیمہ بھی کہا جاتا ہے نا اور مختلف بادشاہوں کے آثار ہوتے ہیں تو کس چیز کے آثار چھوڑے جا رہے ہیں یہ بھی سوچنا چاہیے اچھے آثار ہوں گے تو اجر کا باعث ہے کیونکہ شرک تو ہے ہی اختلاف افطراک کا سبب جب سب کا رب ایک ہوگا کعبہ ایک ہوگا کتاب ایک ہوگی رسول ایک ہوگا قبلہ ایک ہوگا تو یہ ساری چیزیں کیا پیدا کریں گی امت کے اندر فالوور کے اندر اتحاد اور اگر ہر ایک کی قبر الگ ہے اور مزار الگ ہے اور عبادت گاہ الگ ہے اور مسجد الگ ہے تو پھر کیا ہوگا افتراق اختلاف اور وہ ایک عذاب ہے تو بت دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے مورتی اور ایک ہے بغیر مورتی کے کوئی درخت یا پتھر جس سے برکت حاصل کی جائے امام ابن ابد فرماتے ہیں وسن سنم ہے اور ہر اس تصویر کو کہتے ہیں جو سونے چاندی یہ کسی بھی چیز سے ہو ٹھیک ہے اور جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہو وہ وسن ہے خواہ وہ سنم ہو یا نہ ہو اور جس قبر کی پوجا کی جائے وہ بھی اسی میں شامل ہوگی یہ قبر بھی مورتی نہیں ہے بلکہ ایک بت کی طرح ہے وسن شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نظر دعائیہ جملے میں لوگوں کو رکا گیا ہے کہ وہ آپ کی قبر پر حاضری دے کر طرح طرح کی بدعت اور شرکیاں امال میں نہ پھنس جائیں کیونکہ جو شخص ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں جانے کا شارے نے حکم نہیں دیا یعنی خدا رسول نے وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کا طالب ہو یا نماز پڑھے یا دعا کرے یا قرآن کریم کی تلاوت کرے یا کسی قسم کا ذکر الہی کرے یا کوئی اور عمل سالے کرے تو شریعت متحرہ اس سے باطل اور معصیت قرار دیتی البتہ اگر اتفاقیہ وہاں سے گزر ہو تو اپنے لیے اور ان کے لیے خیر وافیت کی دعا کریں ٹھیک ہے ان کی سلامتی کی دعا کرے جیسے کہ سنت کا طریقہ ہے تاہم اس نیت سے جانا کہ دیگر جگہوں کی نسبت وہاں دعا زیادہ قبول ہوگی ممنوع ہے ابن تیمیہ مزید فرماتے ہیں مزاروں کو آباد کرنے والے غیر اللہ سے ڈرتے ہیں غیر اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں اور غیر اللہ ہی سے دعائیں مانگتے ہیں حالانکہ اللہ پاک نے مزاروں کو اپنا گھر نہیں کہا ایک بہت بڑی دلیل ہے کسی مزار کو اللہ نے بیت اللہ نہیں کہا عبادت گاہ نہیں بنایا تو ہم کیوں بنا لیں جبکہ مسجدوں کو کیا کہا ہے اپنا گھر بس مزارات مشرقین کے گھر ہے اس لیے تو قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں جس میں مزاروں کی تعریف کی گئی اور نہ حدیث پاک میں ان کی تعریف کا کوئی تذکرہ پایا جاتا ہے صحیح حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم سے پہلے لوگ قبروں پر مسجدیں بناتے تھے میں تم کو پورے زور کے ساتھ روکتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جب مدینہ جاتے ہیں تو لوگ قبر کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں نبی اکرم کی قبر مبارک کا مسجد نبوی میں ہونا اس بات پر قتم دلیل نے کہ ہم قبروں پر مسجدیں بنانا شروع کر دیں یا ہم مسجدوں کے اندر قبریں بنانے لگے نہ آپ نے خود اس چیز کا حکم دیا تھا اور نہ آپ کے صحابہ نے آپ کی قبر مسجد میں بنائی تھی بلکہ اس خوف کے تحت کہ آئندہ آنے والی نسلیں آپ کی قبر کو مقبرہ نہ بنا لیں انہوں نے آپ کو عام قبرستان میں دفنانے سے گریز کیا تھا اور آپ کی وسیعت کے مطابق ہی کہ جہاں انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں ان کو دفنایا جاتا ہے تو حضرت عائشہ کے کمرے میں ان کو دفنایا گیا تھا کیونکہ وہ اس سے پھر ایک طرح سے بچت ہو گئی یعنی یہ نہیں تھا کہ پہلے قبر بنائی گئی پھر اس پہ کمرہ بنایا گیا یا پھر یہ کہ اس کے بعد اس کے اوپر مسجد بنا دی گئی یہ ترتیب نہیں تھی بلکہ اس کمرے کے اندر کیوں دفن کیا گیا تھا اگر کھلے قبرستان میں دفن کیا جاتا تو اس میں اندیشہ تھا کہ لوگ آ کر کیا کریں پوجا شروع کر دیں اس کو وسن بنا لیں جبکہ آپ نے خود منع کیا تھا تو بہت سے لوگ اس بات کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ہے شاید قبر حالانکہ وہ اندر نہیں ہے اس طرح وہ اندر کیوں آ گئی کیونکہ مسجد کی کی گئی تھی اور مجبوری تھی یعنی یہ نہیں ہوا کہ پہلے آپ کی قبر بنی پھر اس کے اوپر مسجد اس غرض سے بنائی گئی کہ کیونکہ آپ کی قبر یہاں اس لیے مسجد بنائی جائے یہ وجہ نہیں تھی وجہ کچھ اور تھی مقصد کچھ اور تھا اور وہ تھی ایکسٹینشن جعفر کے آزاد کردہ غلام عمر سے روایت ہے کہ جب صحابہ کرام آپ کی تدفین کے متعلق بات کرنے کے لیے جمع ہوئے تو ایک صحابی نے کہا نبی کو ان کی نماز پڑھنے کی جگہ دفن کیا جائے اس پر ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پرستش سے بچائے کچھ اور نے کہا کہ آپ کی قبر مبارک جنت البقیم میں دوسرے مہاجرین کے ساتھ ہونی چاہیے ابو بکر نے فرمایا یہ بات بالکل بھی موضوع نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دینا شروع کر دیں جو صرف اللہ کا ہے اگر ہم نے آپ کو باہر عام قبرستان میں دفن کیا تو ہم اللہ کے حق کو پامال کریں گے اگرچہ ہم آپ کی قبر کی پوری طرح نگرانی کریں جب انہوں نے حضرت ابو بکر کی رائے پوچھی تو انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی جان نہیں لی مگر یہ کہ وہ دفنائے گئے جہاں ان کی وفات ہوئی تھی اس وجہ سے آپ کو اس جگہ دفن کیا گیا تھا ان کی اس رائے کو سب نے پسند کیا پھر انہوں نے حضرت آشا کے حجرے میں آپ کے بستر کی جگہ پر خبر کھو دی حضرت علی عباس اور فضل بن عباس اور آپ کے خاندان نے آپ کے جسد مبارک کو تدفین کے لیے تیار کیا آشا رضی اللہ تعالی کا حجرہ مبارک مسجد نبی سے ایک دیوار کے ذریعے علیحدہ تھا یعنی مسجد اور حجرے میں دیوار تھی واحد راستہ ایک دروازہ تھا جو آپ مسجد میں جانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے روزہ مبارک کو مسجد نبی سے مکمل الگ کرنے کے لیے اس دروازے کو مستقل طور پر بند کر دیا گیا ٹھیک ہے یعنی آپ کی وفات کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا گیا تھا لہٰذا آپ روزہ مبارک کی زیارت کے لیے صرف مسجد نبی کا بیرونی راستہ استعمال ہو سکتا تھا یعنی باہر کی طرف سے آتے مسجد سے نہیں کوئی جاتے تھے لوگ قبر کی طرف ازرت عمر اور عثمان کے دور خلافت میں مسجد کی توسیع کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ عائشہ یا کسی بھی دوسری ازواج متحرات کی حجروں کو بیچ میں شامل نہ کیا جائے کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کا روزہ خود بخود مسجد کے درمیان آ جاتا مدینہ میں تمام صحابہ کرام کی وفات کے بعد ولید بن عبد الملک وہ پہلا خلیفہ تھا جس نے مشرق کی جانب سے مسجد نبی کی توسیع کی نوسی کیا اس کو جس سے عائشہ کا مبارک مسجد میں شامل ہو گیا جبکہ دوسرے صحابہ متحرات کے حجرے گرا دیے گئے یہ توصیف خلیفہ کے گورنر عمر بن عبد العزیز نے کروائی حضرت عائشہ کے حجرے کے مسجد میں شامل کیے جانے کے بعد اس کے گرد ایک اونچی چار دیواری اس طرح اٹھائی گئی کہ حجرا مسجد نبی کے اندر سے نظر نہ آتا یعنی قبر نظر نہیں آتی تھی مسجد میں اس کے بعد حجرے کے جنوبی کناروں پر مزید دو دیواریں کھڑی کی گئی جن کا باہم ملاپ ایک ٹرائنگل کی صورت میں ہوتا تھا. اس تعمیر کے ذریعے اس چیز کا مکمل سد باب کر دیا گیا کہ کسی کا منہ ڈائریکٹلی روزہ مبارک کی طرف ہو یعنی سامنے قبر نہیں تھی کہ جس کی طرف لوگ سجدہ کرتے تھے بلکہ باقاعدہ دیواریں بنا دی گئی تھی اور ایک طرح سے مسجد سے الگ کر دیا گیا تھا اگرچہ احاطہ وہی تھا لیکن عملی طور پر الگ کافی سالوں بعد روزہ مبارک کے اوپر مسجد نبی کی چھت پر ایک سبز گمبد کا اضافہ کیا گیا اس کے بعد روزے کی دیواروں کو سبز کپڑے سے ڈھانک دیا گیا اور اس کے گرد ایک براس کیج بنایا گیا جو دیواروں اور کھڑکیوں پر مشتمل تھا ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود ابھی بھی کچھ چیزیں اصلاح طلب ہیں روزہ مبارک کو مسجد سے مکمل طور پر علیحدہ کرنے کے لیے مزید دیواریں کھڑی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ نہ تو ڈائریکٹلی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکے اور نہ مسجد کے اندر سے روزے کی زیارت کر سکیں یعنی مسجد اور روزے کو اب بھی مزید الگ کرنے کی ضرورت ہے یہ بلال فلپس کی رائے زیارت قبور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو زیارت قبور کی اجازت دی مگر کیا یہ اجازت عام ہے اس زمن میں علماء کے دو گروہ ہیں ایک گروہ صرف مسلمان مردوں کے لیے زیارت کے جواز کا قائل ہے کتنا زیادہ یہ سوال ہوتا ہے عورتیں قبرستان جا سکتی ہے نہیں اکثر اس پہ جھگڑا رہتا ہے اور اکثر لوگ یہ ہی پوچھتے ہیں دوسرا گروہ مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کے جواز کا قائل ہے جہاں تک پہلے گروہ کا تعلق ہے وہ اس حدیث سے استدلا لیتے ہیں سیدنا ابن عباس کی رعایت ہے لانا رسول اللہ ظبارت القبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لانت فرمائی دوسرے گروہ کا استدلال حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ انہی تو ملاخرا تز زیارت ارادور فلی یزور ولاقل بے شک میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا بس زیارت کرو یعنی اب تم جا سکتے ہو بے شک وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خبروں کی زیارت کس مقصد کے لیے کرنی چاہیے آخرت کی یاد کر آج کل جو بڑی بڑی قبریں بنا کے ان پہ عمارتیں بنائی گئی ان کو بہت ڈیکوریٹ کیا گیا کیا وہاں جا کر اللہ کی یاد آتی ہے آخرت یاد آتی ہے اپنی موت یاد آتی ہے یا کچھ اور اس کے علاوہ باقی بہت چیزیں اصل مقصد وہاں بھلا دیا گیا جو قبرستان جانے کا بتایا گیا ہمیں کہ کیوں جاؤں اور ان کی زیارت تم میں زیادہ خیر پیدا کرے گی یعنی انسان جب قبر کو دیکھتا ہے جیسے آپ لوگ معلوم نہیں تجربہ کرتے ہیں یعنی میں جب اس دیوار کے پاس سے گزرتی ہوں لازمن میرے دل کی حالت بدلتی ہے قبرستان کی جو جالیاں یہ کیسے کیسے لوگ یہاں پر دفن ہے پتہ نہیں اندر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بے بس ہو چکے ہیں ابھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے پاس وقت ہے ہم اپنا وقت کیسے استعمال کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے یہاں سے چاند یارڈس کا ہی فاصلہ ہے نا ہم زمین کے اوپر بیٹھے ہیں وہ اندر لیٹے ہوئے تو وہاں سے گزرتے ہوئے ایک تو دعا پڑھنا نہ بھولیں کیونکہ مومنوں کا حق ہوتا ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے اور دوسرے اپنی آخرت نہ بھولیں اور ہر روز جب رات ہوتی ہے اور پھر صبح ہوتی ہے ایک دن کم ہو چکا ہوتا ہے اور ہم اپنی قبر کے قریب ہو چکے ہوتے ہیں بنسبت زندگی کی لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جتنا جتنا ہم اپنی موت کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں اتنا اتنا دنیا سے محبت بڑھتی جاتی اور اتنا اتنا دنیا کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے لگتے ہیں جو جو بچے بڑے ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں شادی ہوتی ہے پھر ان کے بچے ہوتے ہیں حتیٰ کہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی فکریں کیا رہتی ہیں آخرت اپنی کہ مرنے میں دن تھوڑے رہ گئے ہیں. کیا ہوتی فکر مال کی حسرت بڑھتی جاتی ہے اکثر بزرگ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ زیادہ فکر کس کی کر رہے ہوتے ہیں اپنے تجربے سے بتائیے اولاد انما والم اولاد فتنہ ازواجکم ازواج حکم اولاد فتنے اور دشمن کی فکر زیادہ کرتے ہیں اور اور کیا کرتے ہیں جی ہاں جو زندگی میں جمع کیا ہوتا ہے اس کی تقسیم کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بعد یہ کہیں لڑنے نہ لگ جائیں اپنی فکر ہوتی کہ میں کون سنبھالے گا جو خواہشات میری پوری نہیں ہوئی وہ اپنے بچوں کی پوری کرنے کے لیے جو کچھ ہے وہ ان کو دے دیا جائے تو, بس تو بس آپ دیکھیں گے کہ اب میں اگر آپ کو کام دوں تو پھر آپ کو مشکل پڑ جائے گی پھر آپ کہیں گے کہ اتنی تکلیف نہ دیا کریں ہم کو اس ویک کسی نہ کسی بوڑے شخص سے ملیں بوڑھے کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کتنی ایج ایسا شخص جس کے سارے بچوں کی شادی ہو چکی ہے یعنی جس کا کوئی کام فارم ہے ریٹائرڈ اور اس سے مل کر پوچھیں کہ آپ کو سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہوتی ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ دادی اماں کو اپنے بچے سب شادی شدہ تو ان کے بچوں کی فکر لگی ہوئی ہے اللہ رازق ہے نا ہم مر بھی جائیں گے تو وہ رسک دیتا رہے گا ان کو ہمیں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے ہماری فکر اس سے زیادہ کس کے بارے میں ہونی چاہیے اپنی آخرت کی کیونکہ ہم مر گئے تھے انہوں نے تو پتہ نہیں ہم کو یاد بھی کرنا ہی نہیں کتنے دن کریں گے ہمارے لیے کیا اگر ہمیں اپنی فکر نہیں ہے اور اپنے لیے خود کچھ نہیں کرے تو انہوں نے کیا کرنا ہے ہمارے لیے یا کوئی خاندان میں بزرگ ہے تو اس کو فون پر بات کیجیے اور پوچھیے آپ کیا کر رہے ہیں آج کل آپ کی کیا مصروفیت ہے آپ کو پریشانی تو نہیں سب حالات ٹھیک ہے یا آپ بہت لارڈ سے ان سے بات کر کے کہیں آپ بتائیں آپ کو کیا پریشانی رہتی ہے آپ سب سے زیادہ کیا فکر کرتے سوال کرنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرا شخص مائنڈ نہ کرے محبت سے خیر خواہی سے پیار سے بات کریں گے تو آپ ان کو بتا بھی سکیں گے کہ آپ اس کی بجائے یہ کر لیں اور اگر یہ دیکھنے کے لیے بکنے اینک لگا لی کہ اچھا یہ غلطیاں کیا کر رہے ہیں اور ہم ذرا ان پہ تبصرہ لکھ لیں کہ ہمیں ہوم ورک ملا ہوا تو یہ طریقہ ٹھیک نہ ہوگا کہتی ہے کہ بعض دعائیں بھی کرتے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے ایسے ہوں پھر وہ ہمارے نام روشن کریں ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نام روشن کریں پھر وہ روشنی کہاں تک جائے گی وہ روشن کر بھی دے پہلے تو خود کریں نا روشن اپنا تو زندگی کا مقصد اپنا نام روشن کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تو ان انزیات میں نے تو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا مگر اب ان کی زیارت کرو کیونکہ ان میں عبرت ہے شروع میں کیوں منع کر دیا گیا تھا شرک سے روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت تو کو من زیارت القبور اللہ ترق حجرہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا خبردار اب ان کی زیارت کرو بے شک وہ دلوں کو نرم کرتی ہیں اور آنکھوں کو بہاتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور باطل بات مت کہو یہ زیارت قبور کے کیا بتا دیے گئے آداب بتا دیے گئے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا علامہ ناصر الدین البانی لکھتے ہیں فضور پس زیارت کرو ان کی یہ حکم عام ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہیں کیونکہ اس سے پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت کی ممانت کی تھی آپ نے تو وہ حکم مرد اور عورت سب کے لیے تھا کن تونا زیارت القبور اس حکم میں جنس کا کوئی تعین نہیں اسی طرح فضور میں بھی جنس کا تعین نہیں ہے یعنی مرد اور عورتیں سبھی قبروں کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ وہاں کس طرح زندگی ساتھ چھوڑتی معلوم ہوتی دوسری بات یہ کہ قبروں کی زیارت کی اجازت دی گئی اس کی وجہ آخرت کی یاد دہانی ہے اور آخرت مرد اور عورت دونوں کے لیے یاد رکھنے کی چیز ہے تو عورتیں کیوں میں رہیں عبرت سے نمبر تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبروں کی زیارت کی اجازت دی اس کی تائید حضرت عاشق کے مدرجہ ذل دو احادیث سے بھی ہوتی تیسری چیز جو آپ نے منع فرمائی تھی نا اس حدیث کے آخر میں وہ آخری لفظ ہے کیا نہ کرو باطل بات نہ کرو وہاں پر جا کر فضول باتیں نہ کرو ان سے مدد نہ مانگو شرک نہ کرو ٹھیک ہے تو یہ حدیث المؤمنین من طلحاً المؤمنی اقبال قالت من قبر عبدالرحمان ابن ابھی بکر فقلت لها علی سانا رسول اللہ نها عن زیاد القبور قالت نعم ثم امر اب زیارت ہا روایت عنها ان رسول اللہ رخص جس فی زیارت القبور عبد الله بن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں میں نے ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبرستان سے آتے دیکھا میں نے کہا اے ام المؤمنین اپ کہاں سے ائیں فرمایا عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر سے بھائی تھے ان کے میں نے کہا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہ کیا تھا انہوں نے فرمایا ہاں پھر ان کی زیارت کا حکم دیا یعنی وہ پہلا حکم تھا اور بعد کا حکم رخصت کا ہے. ایک اور روایت کے الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت میں رخصت دی حاکم بیحقی ابن ماجہ امام وہ بھی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے امام البوسیری لکھتے ہیں اس کی سرحد صحیح اور راوی سقہ ہیں محمد بن قیس سے روایت ہے فرماتے ہیں ام مومنین عائشہ نے کہا کیا میں تمہیں اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ بتاؤں ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھے آپ نے کروٹ لی اور اپنی چادر لی اور جوتی نکال کر اپنے پاؤں کے آگے رکھی اور چادر کا کنارہ اپنے بچونے پہ بچھایا لیٹے رہے تھوڑی دیر اس خیال سے ٹھہرے کہ گمان کیا کہ میں سو گئی پھر آہستہ سے اپنی چادر لی اور آہستہ سے جوتی پہنی آہستہ سے دروازہ کھولا آہستہ سے نکلے آہستہ سے بند کیا کتنی دفعہ آہستہ ہے اس سنت پہ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں بہت کم بلکہ اگر کسی کو منع کیا جائے تو مائنڈ کر جاتے ہیں تو پاؤں مارتے ہوئے جاتے ہیں اور دوسرا دروازہ جا کے بینک کریں گے پہلے سے زیادہ زور سے بند کریں گے کہ اور منع کرو ہمیں ہم نے سنت کو اتنا محدود کر دیا ہے کس کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے بیوی بی کی خاطر کتنا خیال ہے کتنا احساس ہے کوئی بھی انسان اگر کسی کا اتنا خیال رکھے اس کے آرام کا اس کی تکلیف کے بارے میں کیونکہ مسلمان کا تو میں یار یہ بتایا گیا کہ ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچے تو ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچانے والی بات ہے نا زور زور سے دروازے بند کرنا اور کھولنا تو ہم ان معاملات میں کیوں نہیں حساس کہ اس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی بے وجہ لائٹ آن کر دینا کبھی کچھ کرنے لگنا کبھی کچھ اور یہ بھول جانا کہ کوئی شا سو رہا ہے یا آرام کر رہا ہے یہ بیمار ہے صرف اپنی فکر اور دوسروں کے بارے میں بالکل بے نیازی یہ مومن کا اخلاق نہیں ہوتا بہرحال تو آپ چلے گئے میں نے بھی چادر لی سر پہ اڑی گھنگٹ مارا تہبند پہنا آپ کے پیچھے چلی یہاں تک کہ آپ بکی پہنچے دیر تک کھڑے رہے پھر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے تین بار پھر لوٹے اور میں بھی لوٹ آئی اور جلدی چلے میں بھی جلدی چلی وہ دوڑے میں بھی دوڑی اور گھر آگے اور میں بھی گھر آ گئی مگر آپ سے آگے آئی اور آتے ہی میں لیٹ گئی یعنی بتایا نہیں کہ میں بھی پیچھے گئی تھی جب آپ گھر آئے تو فرمایا عائشہ کیا بات ہے تمہارا سانس پھول رہے اور پیٹ پھولا میں نے کچھ نہیں آپ نے فرمایا تم بتا دو نہیں تو وہ باریک بین خبردار مجھ کو خبر دے دے گا میں نے ارض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے تب آپ نے فرمایا جو کالا کالا میرے آگے نظر آ رہا تھا وہ تم تھی میں نے کہا جی ہاں آپ نے میرے سینے پہ گونسا مارا انہیں محبت سے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق دبا لے گا کہ حضرت عائشہ نے یہ سمجھا تھا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ متاثرہ کے گھر چلے گئے ہیں تو حدیث کے الفاظ میں تھا اغیر کیا تمہیں غیرت ہوئی یعنی کہ تم ہوئی میں نے کی جب لوگ کوئی چیز چھپاتے ہیں تو اللہ تو اس کو خوب جانتا ہے آپ نے فرمایا میرے پاس جبری آئے جب تم نے محسوس کیا انہوں نے مجھے پکارا اور تم سے چھپایا میں نے بھی چاہا تم سے چھپاؤں وہ تمہارے پاس نہیں آنا چاہتے تھے اس لیے کہ تم نے اپنا کپڑا اتار دیا تھا میں سمجھا کہ تم سو گئی میں نے نامناسب سمجھا کہ تمہیں جگاؤں مجھے یہ بھی خوف تھا کہ تم گھبراؤ گی کہ کہاں چلے گئے جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بقی تشریف لے چلیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے حضرت عاشق کہتی ہے میں نے ارز کی میں کیا کہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام تو آپ نے فرمایا کہو السلام علی اهل دیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم الله المتقدمین مننا والمتأخرین ان انشاء الله بکم لاحقون صحیح مسلم سلام ہے ایمان والے گھر والوں پر اور مسلمانوں پر اللہ رحمت کرے ہم سے آگے جانے والوں پر اور پیچھے رہنے والوں پر اور اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے اس حدیث سے پتا چلا کہ جناب رسالت مآب نے حضرت عائشہ کو قبرستان میں جا کر اہل قبور کے لیے دعا کرنے سے منع نہ کیا ٹھیک ہے بلکہ آپ کو خود دعا سکھائی اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں اور دعا کر سکتی ہیں ایک اور حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو صبر کی تلقین کی مگر یہ نہ کہا کہ تم قبرستان کیوں آئی ہو یا آنے سے منع نہ کیا یہ بات واضح ہوگی کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی قبرستان کی زیارت کی اجازت ہے جہاں تک ممانت والی حدیث ہے ایک تو وہ پہلا حکم تھا اور دوسرے اس میں لفظ زوارات جو کسرت سے زیارت کرنے والیوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ روزی انسان وہاں پہنچ جائے یہ لانت بہت زیادہ زیاد کرنے والیوں پر ہے بہت زیادہ زیادہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر خوف نکل جاتا ہے وہ احساس نہیں رہتا اور وہ ایک میلہ سا لگ جاتا ہے جو خامند کے کاموں کا خیال نہ رکھے اور رات دن قبروں ہی میں گھومتی پھرے نہ یہ کہ مطلق زیارت عورتوں کو منع ہے کیونکہ موت کی یاد میں مرد اور عورت دونوں محتاج ہیں تحصیر الباری علامہ وحید الزبان نے یہ بات کہی ہے زیارت قبور کا حکم عام ہے ہاں ممانع جس بات کی ہے وہ حجر یعنی جاہلیت کا وہ کلام ہے جس میں شور و غوغہ بین و جاہلیت کی پکار ہو یعنی فضول بکواس تو چند باتیں قبروں کی زیارت وغیرہ سے متعلق جو ہے یہ اچھی طرح واضح ہونی چاہیے تو کس چیز سے منع کیا گیا ہے قبروں کے پاس کیا نہیں کرنا چاہیے فضول باتیں ٹھیک ہے ادھر ادھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قبروں کے پاس جانور ذبح کرنے سے منع کیا گیا سن نبی داؤد کی روایت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اقرب ال اسلامی کالا عبد الرزاق کانو یا قرون قبری او اوشاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں عقر نہیں عبد الرزاق کہتے زمانے جاہلیت میں لوگ قبروں کے پاس جا کر گائے یا کوئی اور جانور ذبح کرتے تھے تو بکرے وغیرہ کہاں ذبح کرنے چاہیے بچٹ خانے میں نہ کہ قبروں پر اس سے منع کیا گیا تو کیا کیا منع کیا گیا حضور بات ہے نمبر دو کچھ ذبح وغیرہ کرنا وہاں کیونکہ وہ کیوں کیا جاتا ہے اہل قبور کے تقرب کے لیے وہاں پر ذبح ہوتا ہے تیسری چیز جسے جس منع کیا گیا وہ قبر اونچی کرنا ہے وہ وسن بن جائے گا پھر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت تعمیر کرنے اور قبر میں زیادتی کرنے سے منع فرمایا سنن نہ کی روایت ہے ابو حیاج جستی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجو جس کے لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ تو کسی تصویر کو مٹائے بغیر نہ چھوڑ اور نہ کسی بلند قبر کو برابر کیے بغیر یعنی ایسی تصویریں جن کو لوگ پوچھتے ہیں اور ایسی قبریں کہ جو اونچی ہیں اور جو لوگوں کے بت بنے ہوئے ہیں سب کو برابر کر دو فماما سے روایت ہے ہم فضالہ بن عبید کے ساتھ روم کی سرزمین میں تھے مقام رودس میں تھے ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا حضرت فضالہ نے اس کی قبر کو برابر کرنے کا حکم دیا پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ قبروں کو ہموار کرنے کا حکم دیا کرتے تھے جابر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاہت کھو دی گئی کچھ کچی اینٹیں کھڑی کر کے لگائیں گئی یعنی اندر اور زمین سے بالش بھر اونچی رکھی گئی کیونکہ آپ کو جب اندر ڈالا گیا تو جو مٹی بچ گئی وہ جب اوپر آئی تو وہ بس تھوڑی سی اونچی ہو گئی لیکن باقاعدہ یو کو نہیں بنائے گئے یا کوئی شیپ نہیں دی گئی یعنی ایک تو یہ ہے کہ کبر کا آٹومیٹکلی تھوڑا سا اونچا ہو جانا اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب مردہ اندر جاتا ہے تو اوبیسلی اتنی جگہ کی مٹی باہر آ جاتی اس سے منع کیا گیا کہ کوئی اور مٹی لا کر اس کو اونچا کیا جائے ٹھیک ہے کیونکہ کبر کے اندر انسان کے علاوہ بازو کا تابوت ہوتا ہے کچھ جگہوں پر تابوت کے بغیر آپ دفنا ہی نہیں سکتے کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر جیسے لاہت بنتی ہے تو اس کے ساتھ تختے رکھے جاتے یعنی مردے کو ایک طرح سے محفوظ کرنے کے لیے بازو قبریں بہہ تو اس کی وجہ سے پھر جو مٹی بچتی ہے وہ خود بخود اوپر تھوڑی سی اونچی ہو جاتی ہے لیکن اس کی کوئی ایک ایسی شیپ نہیں بنائی جاتی جسے ہمارے عام طور پہ آپ دیکھیں گے جاتی. سفیان تمار نے بیان کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی جو کوہان نما ہے اب کوہان نما سے مراد یعنی کہ وہ زمین سے اٹھی ہوئی تھی نہ کہ اس کو کوئی اور باقاعدہ شیپ دی گئی حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا اور خاص طور پر قبروں کو چونے وغیرہ سے پختہ بنانے سے منع کیا گیا اسی طرح کتبہ لگانے سے منع کیا گیا کتبہ کہتے لکھے ہوئے پتھر کو یا کوئی بھی چیز جس پہ لکھ کر کچھ لگایا جائے ٹھیک ہے نشانی گیری کو پتھر وغیرہ رکھ سکتے ہیں کہ یہ قبر ہے لوگوں کو چلے یہ قبر ہے تھوڑی سی اونچی کرنے کی بھی اجازت کس لیے ہے کہ پتا چلے یہ قبر ہے ورنہ اگر بالکل اسٹریٹ ہوگی تو کیا ہوگا لوگ اس کو میدان سمجھ کے اس پر چلے جائیں گے عثمان بن مزون کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ لایا گیا ان کو دفن کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پتھر لانے کا حکم دیا لیکن وہ اس کو اٹھا نہ سکا تو آپ خود ہی اس کو اٹھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی دونوں آستی نے اوپر چڑھا لی مطلب کہتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ نقل کیا وہ کہتا ہے گویا کہ میں بھی, بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کے بازو کی سفیدی کو یعنی جو بازو آپ نے اوپر کیا جب آپ نے اس پر سے کپڑا ہٹایا تو وہ نظر آ رہی ہے جیسے مجھے اب بھی پھر آپ نے پتھر اٹھا کر سر کی طرف رکھ دیا اور فرمایا میں اپنے اس بھائی کی قبر پہچان سکوں گا اور میرے اہل بیٹھ میں سے جو فوت ہوگا میں اسے اس اس کے قریب دفن کروں گا اس لیے قبر کی نشانی رکھی لیکن قبر پر عمارت بنانے سے واضح حدیثوں میں منع کیا گیا اسی طرح قبر پر بیٹھنا منع ہے سیٹ بنا کے یا بینچ بنا کے کئی لوگ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ وہ پکی قبروں کی ہوتی ہے نا تھوڑے تھوڑے باؤنڈریز بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی انگارے پہ بیٹھ جائے اس کے کپڑے جل جائے اس کا اثر کھال تک پہنچ جائے اسکن برن ہو جائے یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے قبر کی حرمت کچھ لوگ قبر کے ساتھ لپٹ بھی جاتے ہیں تو جب لپٹتے ہیں تو اوپر ہی ہو جاتے ہیں کیسے لپٹ سکتے ہیں اس کے بغیر دیکھیے نہیں لے پڑ سکتے تو جب آپ اوپر لیٹ گئے اس کے تو گویا بیٹھے یا لیٹے ایک طرح سے اوپر آ نا اس کے تو اوپر بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت اللہ تجلی سل القبور قبروں پہ مت بیٹھو قبروں کے پاس اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع ہے فرمایا ساری زمین مسجد اور تہارت کا ذریعہ ہے سوائے قبرستان اور ہمام کے ہمام کیا ہوتا ہے واش روم آپ نے فرمایا یہودیوں پر اللہ کی لانت انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا ایک اور حدیث میں مسلم احمد کی روایت ہے فرمایا لا تتخذو قبر عیدن میری قبر کو جشن منانے کی جگہ نہ بنانا عید نہ بنا لینا پھر قبروں کی زیارت کے لیے خاص تیاری کر کے جانا یہ بھی منع ہے فرمایا تین مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کوئی جاوے نہ باندے جائیں یعنی بقاعدہ پلان کر کے ان کو بھی نہ کیا جائے مسجد حرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور مسجد افسا اس کے علاوہ اسپیشلی بہت اہتمام کے ساتھ کسی مسجد کی وزٹ ہاں راستے میں آجے, کسی شہر میں آپ گئے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو دیکھ لیں لیکن یہ سوچنا کہ وہ خاص مسجد ان تین مسجدوں کے علاوہ زیادہ بابرکت ہے یہ سوچ درست نہیں عید پہ وزٹ, وزٹ کرنے جاتے ہیں درست نہیں کوئی دن مقرر کرنا پھر اسی طرح خاص تیاری سے مراد یہ ہے کہ مثلا ہم سب یہاں سے ایک ٹرپ لے جائیں شاہی مسجد وزٹ کرنے کے لیے ہاں کوئی تاریخی چیز دیکھنی ہے تو الگ بات ہے لیکن یہ سوچنا کہ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا فیصل مسجد کی نسبت تو یہ درست نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا وہ تو بڑی مسجد میں آپ نے جانے کے لیے کہا ہے کہ بڑی مسجدوں میں جاؤ جمعہ پڑھنے کے لیے فیصل مسجد جانا منع نہیں ہے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا نہیں منع صرف زیارت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کتنے لوگ مسجد تو جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے وہاں کیا دیکھ کے شان و شوقت دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی شہر میں آپ جائیں تو وہاں اگر کوئی خاص تاریخی مسجد ہے تو اس کو نہ دیکھیں ثواب کی نیت سے اور برکت کی نیت سے کہ وہاں زیادہ برکت ہے کیونکہ فلاں بادشاہ نے بنوائی تھی تو یہ ٹھیک نہیں بہرحال قبروں کی زیارت کے وقت کرنے کا کام کیا کرنے کا کام ہے مغفرت کی دعا آپ نے خود بھی دعا کی دعا کا حکم بھی دیا دعا سکھائی بھی ایک اور دعا کیا السلام علیکم اہل من المؤمنین والمسلمین انشاء اللہ, اللہ کمافیہ اور بہت سے لوگ یہاں سے ایک اور مسئلہ نکال لیتے ہیں کہ وہ سلام سنتے ہیں تو پھر اور بھی ساری باتیں ہماری سنتے ہیں یہ یہاں سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا مثلاً آپ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے اگر سڑک پہ سلام کریں گھر والے کو تو وہ سن رہا ہوگا تو قبرستان والے کہاں سے سن سکتے ہیں نشانی ہی لگا سکتے ہیں کتبہ نہیں دونوں میں فرق ہے کتبہ کس سے ہے میں نے اسی لیے بولا تھا جس پر کوئی سٹون کے اوپر انگریو کر کے آپ لکھتے ہیں کچھ وہ منع ہے نام اور تاریخ پیدائش اور شعر و شاعری اور معلوم نہیں کوئی ہسٹری لکھ دیتے ہیں وہاں اس کا کیوں منع کیا گیا کہ وہ حکمت بتائے گا مجھے اچھا سوال کیا آپ نے کیوں منع کیا نام لکھنے سے اس میں پھر شرک کا ایک دروازہ کھلتا ہے کہاں سے مثلاً کسی بہت نیک شخص کو کہیں دفن کیا گیا اور قطبے پہ لکھ دیا گیا یہ فلاں بزرگ ہیں اور یہ ان کی یہ کرامات تھیں یا کچھ بھی اب وہ سارے ان کے لوگ فوت ہو گئے جو ان کے دور کے تھے پانچ سا سال بعد کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو وہ پڑتا ہے تو کیا کرے گا وہ آپ, آپ بتائیے کیا کرے گا اندیشہ ہے نا شرک کا یہ نہیں ہے کو حکمت ہوتی ہے نا کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کی جی ہاں آئندہ بھی تو وہاں قبر بنے گی نا اگر سارے قطبے لگا لگا کے شہر بھر دیں تو زندہ لوگ کہاں رہیں گے کہ آپ میری اس بات کو نیگیٹو سینس میں نہ لیں لیکن لٹرلی میں جب یہ قبرستان دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ کیا یہاں ایک اور یونیورسٹی نہیں بن سکتی تھی میں بھی آپ میری سوچ سے چاہیں تو ہنڈریڈ پرسینٹ اتفاق نہ کریں لیکن میرے خیال میں ایک راج سے تو چلو ٹھیک ہے کہ عبرت ہوتی ہے سبق کے لیے تو بہت اچھا ہے لیکن اگر کسی بھی شہر کے اندر ایک کے بعد ایک قبرستان ہی بنایا چلے جائیں تو زندہ لوگ تو باہر نکل جائیں گے شہر سے اور مردہ لوگ شہر کے اندر آ جائیں گے مدینہ میں جو بقی ہے اس کا ایک ہی سائز ہے ہوتا کیا ہے وہاں پتہ ہے آپ کو ایک طرف سے دفن کرنا شروع کرتے ایک مخصوص عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ ہڈیاں گل جاتی ہے پھر وہاں دوبارہ قبریں بنتی ہیں یا آپ سوچئے چودہ سو سال سے وہاں اب تک لوگ دفن کیے ہی چلے جا رہے ہیں کیسے ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ وہ مدینہ میں کتنے قبرستان نظر آ رہے ہیں اگر چودہ سو سال سے وہ یہی کرتے جو ہم کرتے ہیں تو پورا مدینہ کیا بن چکا ہوتا تو طریقہ کیا ہے کہ ہر سو سال بعد پچاس سال بعد بیس سال بعد اللہ عالم کتنے سال کے بعد وہ مردہ بالکل مٹی ہو جاتا ہے تو اس کو کھود لیتے ہیں قبر کو اور اس میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں چن کے ان کو الگ دفن کر دیتے ہیں ہمارا مردہ دفن کر دیتے ہیں تو اب یہ طریقہ جو ہے اب مثلا جنت المالا جو ہے مکہ میں وہاں پر بھی اسی طرح ہوتا ہے ایک کے بعد ایک مردہ دفن کیا جاتا ہے ورنہ تو صرف چند لوگوں کو اس خاص مخصوص قبرستان میں جگہ ملی اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اس سے محروم ہو گئے جتنی ہمارے ملک میں جہالت ہے ہماری پراٹی نمبر ون اس وقت کیا ہونا چاہیے جہالت کو دور کرنا کیونکہ پہلا لفظ دین میں کیا دیا گیا تھا ہم کو پہلا حکم ہی کہہ لیجئے کیا دیا گیا تھا تو ہمارے ملک میں تعلیم کا کیا عالم ہے کتنے پڑھے لکھے لوگ اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی دین کتنا جانتے ہیں تو یعنی کہ ہر ایک اپنا ایک ذاتی رائے ہوتی ہے نا یہ میری صرف میری ذاتی رائے آپ سب اس سے اختلاف کر سکتے ہیں ضرور اختلاف کیجیے مجھے اس سے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا کہ کون مجھ سے اختلاف کرتا ہے کیوں اس لیے کہ میں نے آپ کو جواب نہیں دینا نہ میرا معاملہ آپ کے ساتھ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کچھ سوچ آتی ہے نا عبرت آتی ہے کوئی خیال آتا ہے یا اصلاح کا آتا ہے یا کسی برائی کو روکنے کا آتا ہے یا کچھ کرنے کا آتا ہے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے نا تو اگر آپ یوں دیکھیے کہ جب آپ اوپر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں نا مثلاً اسلام آباد کا شہر کتنا بڑا ہے کتنے سکول ہیں اس میں کتنے بچے ہیں جو ابھی بھی اسکول نہیں جا پاتے سکولوں کی فیسوں کا معیار کیا ہے وہ سکول کیوں مجبور ہیں زیادہ فیس لینے پر اس ساری ایک, ایک لمبی کہانی ہے نا اب اسلام آباد کی ایک زمین کا ایک ایک انچ ہے ایک ایک فٹ جو ہے آپ کو کہ اس وقت جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے اتنے فٹ کی بھی قیمت کتنی ہے یہ تو ایک پورا سیکٹر جس میں آدھا تقریباً قبرستان بن جائے اور آدھے میں کچھ اسکول وغیرہ بن جائے تو میں کہتی ہوں کہ وہ قبرستان تھوڑے سے اور دور لے جائیں اور اس کو بھی اسکول بننا چاہیے کوئی بھی اسکول جس میں کوئی تعلیم حاصل کرے مردوں کی نسبت زندوں کا حق زیادہ ہے یہ صرف میری پرسنل رائے ہے نہ میں نے کسی کو مشورہ دیا کہ جا کے یہ کرنا شروع کر دے نہ یہ کہا کہ اس بیان کو اخبار میں چھاپے صرف ایک سوچ شیئر کی ہے اس درد کے ساتھ کہ ہے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بھی جا کے کیا کرتے تھے وہاں بھی آپ سکھا رہے ہیں تو ہم تو کہیں بھی نہیں سیکھتے سکھاتے حضرت بکر نے ایک وصیت کی تھی کہ جن کپڑوں میں میں فوت ہوں انہی میں مجھے دفنا دیا جائے کیونکہ نئے کپڑوں کے حقدار زندہ لوگ زیادہ ہیں ٹھیک ہے مثلاً اسلام آباد میں جیسے ایک قبرستان بنایا گیا تھا ٹھیک ہے اگر اس میں ہم پکی قبریں نہ بناتے سنت پر عمل کرتے ہوئے مصنون طریقے اختیار کرتے تو ہمیں ایک اور جگہ کی ضرورت نہ ہوتی وہ جگہ کسی اور کام آ سکتی جب ہم کہیں پر بھی دین سے کچھ بھی ہٹتے ہیں نا تو اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر ہی رکھا جائے جی دین کا حکم آپ نے پڑھا اور سنا ہے تو آپ نام لے کے کیوں سوال کر رہی ہیں اس سے فتنا ہوتا ہے اگر اس وقت میں یہ فتوا دوں تو آپ کو پتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا میرا کام کیا ہے کہ اللہ کا حکم آپ کو سنا دوں آپ اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھیں خود دیکھنا سیکھیں ٹھیک ہے میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ میری رائے میں شہر کے اندر اتنے قبرستان نہیں ہونے چاہیے کیونکہ وہ زندوں کا حق مارا جاتا ہے جو مسنون طریقہ ہے دفنانے کا کہ ایک کے بعد ایک لاٹ دفناتے جاؤ اور باقی جگہ انسانوں کے لیے چھوڑ دو اب کیا ہے کہ ان کے آس پاس اتنی جگہ کھلی چھٹی ہوئی ہیں کہ وہ انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے اور وہ جگہ پارک بنی ہوئی ہیں عیدگاہ بنی ہوئی ہیں کیا یہ ہی درست طریقہ صرف چند ناموں سے بات نہیں بنتی جنرلی سپیکنگ آپ دیکھیں اور نہ ہی باہر جا کے نام لے کے بات کریں کہ یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا اوکے